جسے اللہ سے ملنی کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میاد ضرور انہیں والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے